کامی ہو جائے الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین اما بعد فاعود باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم والصلاة والسلام علیك يا رسول اللہ حبیب نبی اما واہ سرکار مدینہ راحت قلب سینا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا فرمان نے جو شخص ہر صبح اور ہر شام میری طرف شوق اور میرے ساتھ محبت کی وجہ سے تین تین مرتبہ دروض پڑے گا اللہ وجل اس کے اس دن اور اس رات کے گناہ معاف فرما دے گا علی اللہ، اللہ، اللہ، اللہ، اللہ، اللہ، صلو علی الحبیب اللہ الحبی پیارے پیارے اسلامک بھائیوں اللہ وجل کا عظیم احسان ہے کہ آج بطور خاص دعوت اسلامی کی تاریخ کا ایک منفرد اور ایک انتہائی مفید کورس کرنے کے لیے ہم یہاں پر حاضر ہیں فرد علوم کورس جس کے لیے ہم یہاں پر موجود ہیں علم دین کی حقیقی وسعت اس قدر زیادہ ہے اس قدر زیادہ ہے کہ آپ اس بات سے اندازہ لگائیں کہ چودہ سو سال سے زائد کا زمانہ گزر چکا ہے آج بھی پرانے پاک کی تفاصیر لکھی جا رہی ہیں آج بھی احادیث مبارکہ کی شروعات تحریر کی جا رہی ہیں آج بھی فک کے اوپر کتابیں مرتب ہو رہی ہیں آج بھی مختلف موضوعات پر علماء کرام کی تصنیفات جاری ہیں اور ہر آنے والے دن کے ساتھ نئے نئے مسائل نئے نئے جزئیات سامنے آتے ہیں. نئے نئے احوال اور واقعات سامنے آتے فکہ کرام کی اصطلاح میں جسے نوازل اور حوادث کہا جاتا ہے تو ہر دن کوئی نیا مسئلہ پیش آتا ہے کسی کو کوئی کسی کو کوئی کسی کو تصوف کے اعتبار سے کسی کو تفسیر کے اعتبار سے کسی کو حدیث کے اعتبار سے کسی کو فک کے اعتبار سے کسی کو اخلاقیات کے اعتبار سے تو علم دین کی جو حقیقی وسعت ہے وہ بہت زیادہ ہے اور اس کے لیے اگر کوئی شخص اپنی پوری زندگی بھی صرف کر دے تو وہ یہ کہہ سکتا ہے کہ میں نے کچھ علم دین حاصل کر لیا مکمل علم دین حاصل کرنے کا دعویٰ کوئی بھی نہیں کر سکتا اب اس کے سامنے ہمارا یہ 63 دن کا کورس ہے جس میں حتی انکان نصاب مرتب کرنے کے لیے یہ کوشش کی گئی ہے کہ پانچ جو بنیادی چیزیں ہیں وہ پانچ اہم ترین چیزیں ہیں کہ فرد علوم جن کے ساتھ متعلق ہوتے ہیں ہم ان کا معتد بہا حصہ ہم ان کا ایک اہم اور ایک بڑا حصہ جو ہے وہ ہم اپنے اس کورس کے اندر شامل کر لیں وہ پانچ چیزیں کون سی ہیں نمبر ایک عقائد نمبر دو عبادات نمبر تین معاملات نمبر چار اچھے اخلاق اور نمبر پانچ محلکات یعنی حلات کر دینے والے گناہ یہ پانچ وہ بنیادی ابواد ہیں یہ پانچ وہ بنیادیں ہیں کہ جن کے اوپر فرد علوم کا دار و مدار ہوتا ہے عقائد سے متعلق عبادات سے متعلق معاملات کے بارے میں اچھے اخلاق جس میں صبر ہے شکر ہے توکل ہے رضا بالقص ہے اور یہ چیزیں آتی ہیں اور محلکات محلکات میں پھر ظاہری اور باطنی دونوں قسم کے گناہ شامل ہیں حسر بس تکبرکینا بھی اس میں ہے اور اس کے علاوہ جو گناہ کبیرہ کے بارے میں بزرگہ ندی نے کتابیں تشریف کی ہے وہ, وہ گناہ بھی اس میں شامل ہے تو ہمارا یہ کورس انشاءاللہ عزوجل حت اللہ حتر امکان ضروری سے ضروری باتوں پر مشتمل ہوگا علم دین حاصل کرنے کے لیے ہم یہاں پر حاضر ہیں اور علم دین کے فضائل بکثرت ہم سنتے بھی ہیں سناتے بھی ہیں پڑھتے بھی ہیں اللہ عز و جل نے ارشاد فرمایا انلما یقینا اللہ سے اس کے بندوں میں صرف علماء ہی ڈرتے ہیں اللہ سے اس کے بندوں میں صرف علماء ہی ڈرتے ہیں یہ پرانے پاک سورہ فاطر کی آیت مبارکہ ہیں. مزید رشاد فرمایا یار البینہ آ منو من تم وینا اوت علم دراجات اللہ تبارک کا وطلا تم میں ایمان والوں کے اور علم والوں کے درجات بلند فرمائے گا تم میں ایمان والوں کے اور علم والوں کے درجات بلند فرمائے گا اور ایک اور آیت مبارکہ سورہ زمر میں ارشاد فرمایا کل حل یس طے محبوب تم فرما دو کیا علم والے اور بے علم برابر ہیں کیا علم والے اور بے علم برابر ہیں یہ ہی یقیناً نہیں علم والوں کے درجات اللہ تبارک و تعالیٰ نے بلند فرمائے احادیث مبارکہ بھی اس موضوع پر بے شمار ہیں <خخ> صرف ایک دو احادیث مبارک ارض کرتا ہوں جیسے ہم یہاں پر علم حاصل کرنے کے لیے اپنے گھر سے نکل کر آئے سرکار دو عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا جو شخص علم حاصل کرنے کے لیے اپنے گھر سے نکلا جب تک وہ واپس اپنے گھر نہیں پہنچتا وہ اللہ عزوجل کی راہ میں ہے وہ اللہ عزوجل کی راہ میں ہے تو ہم جتنی دیر یہاں پر موجود ہیں اتنی دیر تک ہم اللہ عزوجل کی راہ میں ہیں اور اللہ تبارک و تعالیٰ کی راہ میں نکلنے کے جو فضائل ہیں ان میں بہت سے فضائل ہمیں حاصل ہوں گے پھر یہاں پر ہم سیکھنے کے لیے موجود ہیں بعض اوقات ہمیں کوئی بات سمجھ آتی ہے بعض اوقات نہیں آتی کئیوں کو پریشانی ہوتی ہے گیا ہمیں سمجھ تو نہیں آئی کیا بیان ہوا تو جن کو سمجھ آ گئی, ان کی بھی فضیلت اور جن کو سمجھ نہ آئی اللہ تبارک وطالیہ نے ان کو بھی فضیلت فرمائی سرکاری دعان صلی اللہ تعالی علی وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جس نے علم حاصل کرنے کے لیے کوشش کی اور اس نے علم حاصل کر لیا اسے دو اجر ملیں گے اسے دو اجر ملیں گے اور جو علم حاصل کرنے کے لیے کوشش کرے اور علم حاصل نہ کر سکے فرمایا ثواب سے وہ بھی محروم نہ رہے گا اللہ تبارک و بطالہ اسے بھی ایک اجرتا عطا فرمائے تو جسے نہ بھی سمجھ آئے لیکن وہ علم کے لیے کوشش کرنے کے لیے نکل پڑا اور علم کے لیے کوشش کرتا ہے اللہ تبارک و وطالعہ اسے بھی محروم نہیں چھوڑتا ہمارا علم دین حاصل کرنا چونکہ ایک بہت بڑی اور ایک عظیم عبادت ہے تو ہم اس عبادت کا ثواب جتنا زیادہ بڑھا سکے جتنا زیادہ اس کے ثواب میں اضافہ کر سکے ہمیں اتنا اس کے ثواب میں اضافہ کرنا چاہیے اور ثواب میں اضافہ کرنے کی بنیاد نیتوں میں اضافہ کرنا ہے ہماری نیتیں جس قدر زیادہ ہوں گی ہمارا ثواب اتنا ہی زیادہ ہوگا اور علم النیات نیتوں کا علم یہ ایک باقاعدہ بوڑھا باب ہے فک کتابوں کے اندر اس کے اوپر بڑا مفصل کلام ہوتا ہے ان نم العمال اور الامور بقاصحات یہ دو بطور خاص عنوان ہوتے ہیں جس کے تحت نیتوں کا بیان کیا جاتا ہے اور سینکڑوں صفحات اس کے اوپر لکھے جاتے ہیں اور بیسیوں جگہ ایسی ہیں کہ جہاں پر نیت کا ہونا فرض ہے ثواب کے لیے تو تقریباً اکثر و بیشتر نیت کا ہونا ضروری ہے اور بہت سے امال وہ ہیں کہ جن امال کے لیے نیت کا ہونا ضروری ہے جیسے روزے کی نیت نہ کی اور سارا دن بھوکے پیاسے رہے روزہ نہیں ہوگا سارا دن بھوکے پیاسے رہے لیکن روزے کی نیت نہ کی تو روزہ نہیں ہوگا نماز کے سارے افعال ادا کر لیے نیت نہ کی نماز نہیں ہوگی زکات کی رقم اڑائی فیصد ہے اس کی جگہ ستر فیصد رقم اللہ وجل کی رام نے دے دی زکات کی نیت نہیں کی تو زکات ادا نہ ہو حج کے سارے افعال ادا کر لگے اگر احرام کی نیت ہی نہیں ہے اور اگر نکلتے ہوئے حج کی نیت ہی نہیں کی تو کئی افعال ہوئے ہیں جو اصلن ادا نہ ہوں گے تو یہ نیت کے بارے میں ایک بنیادی سی چیز عرض کی ہے کہ بیسیوں اعمال ایسے ہیں کہ جن کے جن جہاں پر نیت کے بغیر وہ عمل ہی وجود میں نہیں آتا ہمارا علم دین سیکھنا یہ عظیم عبادت اور نیت اعمال میں سب سے پہلا عمل ہے نیت اعمال میں سب سے پہلا عمل ہم علم دین حاصل کرنے کے لیے کیا کیا نیتیں کر سکتے ہیں نمبر ایک علم دین کا حاصل کرنا چونکہ ہمارے اوپر فرض ہے ہم اس فرض کی ادائیگی کے لیے فرض علوم کورس کر رہے ہیں. علم دین کا حاصل کرنا چونکہ ہمارے اوپر فرض ہے لہذا ہم اس فرض کی ادائیگی کے لیے یہ کورس کر رہے ہیں. اب یہاں پر ایک اور چھوٹی سی بات عرض کر دوں کہ ہم یہاں پر اسی نام سے آئے اور اسی کام سے آئے کہ بہت سے علوم کا حاصل کرنا فرض ہے اور ہم نے آج تک وہ علم حاصل نہیں کیا تو ہم وہ علم حاصل کرنے جا رہے ہیں تو آج تک اس فرض سے جو غفلت رہی آج تک اس فرض سے جو غفلت رہی جن مسائل کا سیکھنا فرض تھا وہ ہم نے نہ سیکھے اس میں تاخیر کی تو اس کا گناہ بھی ہمارے اوپر ہے اس کا گناہ بھی ہمارے اوپر ہے تو سب سے پہلے تو تہ دل کے ساتھ اس سے توبہ کرنی ہے کہ اے اللہ عزوجل آج سے پہلے اس فرد کی ادائیگی میں جو ہم سے کوتاہی ہوئی ہم اس سے تیری بارگاہ میں توبہ کرتے ہیں اور اس کی تلافی اور اس کے تدارو کے لیے وہ ماشاءاللہ ہم یہاں پر بالفعل موجود ہے کہ ہم یہ فرد علم حاصل کرنے کے لیے آئے تو اب جب ہم اپنے سابقہ سستی اور کوتاحی سے توبہ کر رہے ہیں تو توبہ کے تین پہلو ہوتے ہیں ایک شرمندگی دوسرا اس کو ترک کا ارض اور تیسرا جو ہے اس کو ہم کسی بھی حال میں نہ دہرائیں گے تو اب سابقہ سے تو ہم توبہ کر رہے ہیں اور آئندہ جو اس کی تلافی ہے کہ یہ فرض ہمارے اوپر ہے اور ہمارا عزم مصمم ہے کہ ہم اس کو ہم اس علم کو حاصل کریں گے تو یہ ہم ایک دن آئیں اور دوسرے دن نہ آئیں دو دن آئیں تیسرے دن نہ آئیں ہفتہ آئیں اگلا ہفتہ چھوڑ دیں ایک ہفتہ آئیں دوسرے ہفتے نہ آئیں ایک مہینہ آئیں دوسرے مہینے چھوڑ دیں اور یا ہم 63 دن تک آتے رہیں اور اس کے بعد نہ سیکھیں تو 63 دن کے اندر فرض علوم 100 فیصد تو حاصل نہیں ہو جائیں گے ہماری کوشش ہے کہ ہم اس کا بڑا حصہ سیکھ لیں لیکن سو فیصد علم جو ہے وہ تو ایسا نہیں ہے کہ وہ تریسٹھ دن میں بہرحال حاصل ہو ہی جائے گا تو علم کا مرحلہ تو اس کے بعد بھی باقی ہے تو ہمارا ہماری توبہ کا یہ رکن بنتا ہے کہ ہم یہ نیت کر کے بیٹھے کہ ہم ان دنوں کے اندر بھی فرد علوم حاصل کریں گے اور مزید ہم ساری زندگی کوشش کرتے رہیں گے کہ ہمیں جو شرعی مسئلہ درپیش ہوگا ہم اسے سیکھیں گے اور سیکھ کر اس پر عمل کریں گے ورنہ اگر ہم نے اپنے سیکھنے کا سلسلہ موقوف کر دیا تو ہمارا وہ فرد وہیں پہ آ کر رک گیا کیونکہ شرعی مسئلہ جو بیان کیا گیا جو کتابوں میں لکھا جو اعلیٰ حضرت علیہ نے بیان فرمایا وہ یہ کہ ہر شخص پر اس کی موجودہ ضرورت کے مسائل سیکھنا فرق یہ آپ لکھ لیں کہ ہر شخص پر اس کی موجودہ ضرورت کے مسائل سیکھنا فرق اب موجودہ ضرورت تو آپ کی ابھی تو ساری ضرورت ضروریات موجود نہیں ہے آپ کی زندگی پڑی ہے آپ کو ساری زندگی جو ہے وہ ضروریات پیش آئیں گی زندگی کا کوئی مرحلہ آئے گا جہاں پر نکاح کا معاملہ ہے کوئی مرحلہ آئے گا خاندان کے اندر طلاق کا مسئلہ ہو جاتا ہے کوئی مرحلہ آتا ہے آدمی کاروبار کرتا ہے یا کہیں ملازمت کرتا ہے ملازمت میں اس کو کوئی صورت پیش آ جاتی ہے تو یہ جو نت نئی صورتوں کا پیش آنا ہے یہ ہے وہ حالتیں موجودہ جس کا مسئلہ سیکھنا فرض حالت موجودہ جس کا مسئلہ سیکھنا فرض ہے وہ, وہ ہے جو زندگی میں آدمی کو بالفیل پیش آتی رہے گی تو گویا مسائل کی دو, دو قسمیں ہیں ایک قسم وہ ہے کہ جو بہرحال پیش آتی ہی آتی ہے جیسے نماز سب پہ فرض تو نماز کے بارے میں ہم یہ تو نہیں کہیں گے کہ جب ہمارے اوپر نماز فرض ہوگی تو اس کا مسئلہ سیکھنا فرض ہوگا تو نماز تو بل ہر بالغ پر فرض ہے تو اس کے مسائل سیکھنا تو اس پر ہر وقت لازم ہوا اب یہ ہوتا ہے کہ نماز میں کوئی نیا مسئلہ پیش آ جاتا ہے اب وہ جو نئی صورت پیش آئی کہ نماز میں کوئی ایسا فیل ہو گیا اب اس کی سمجھ نہیں آ رہی کہ نماز ہوئی یا نہ ہوئی تو اب یہ ہے حالت موجودہ اس حالت موجودہ کا مسئلہ سیکھا جائے گا تو کچھ مسائل وہ کہ جو ہر وقت ہمارے اوپر لازم ریاکاری کے مسائل اس کا کچھ نہ کچھ بنیادی علم حاصل کرنا تو فرض ہے اس کے بغیر تو ریاکاری آ ہی جائے گی اور پھر اس کے بعد ایک مرحلہ وہ آئے گا کہ کبھی ہمیں یہ شبہ پڑے گا کہ کیا یہ میرا کرنا ریاکاری تو نہیں اب یہ ہوگی حالت موجودہ اب اس کا جدا گانا مسئلہ سیکھا جائے گا. تو یوں ہر باب کے اندر یہ مسائل کی تقسیم ہے تو میں ارض یہ کر رہا تھا کہ ہمارا یہ فرد علوم کورس جو ہے اس پر فرد علوم کی انتہا نہیں ہے ہمارے جو فرد علوم ہیں وہ ساری زندگی ہمارے ساتھ چلتے رہیں گے حتیٰ کہ جیسے آپ کو ایک مسئلہ عرض کروں وسیعت آدمی عام طور پہ کب کرتا ہے مرتے وقت وسیعت آدمی مرتے وقت کرتا ہے اب وسیعت میں بھی فرد صورت موجود ہے کہ کس کام کے لیے وسیعت کرنا جائز ہے اور کس کام کے لیے وسیعت کرنا ناجائز ہے کن ورثا کے لیے وسیعت کی جا سکتی ہے اور کن ورثا کے لیے وصیت نہیں کی جا سکتی بہت سے لوگ جو ہے وہ اپنے آخری ایام میں اپنا مال تقسیم کرتے ہیں اپنی اولاد میں زندگی میں مال تقسیم کر دیتے ہیں تو اب وہ جو زندگی میں مال تقسیم کرتے ہیں تو اب زندگی میں مال تقسیم کرنے کی جائز صورت کیا ہے اور ناجائز صورت کیا ہے وہ سیکھنا ضروری جس نے یہ تقسیم کرنی تو یہ آپ کو ایک مثال دی ہے کہ زندگی کے آخری لمحات تک مسائل کا سیکھنا اور مسائل کے بارے میں جو ہے وہ معلومات حاصل کرتے رہنا ضروری ہے اب ابھی ہم یہاں بیٹھے ہوئے ہمیں نہ مال تقسیم کرنا نہ ہمیں اس مسئلے کی ضرورت کہ ہم یہ مسئلہ سیکھیں لیکن جب یہ مسئلہ پیش آئے گا اور اس پر ہم نے امل کرنا ہوگا اس وقت یہ مسئلہ سیکھنا ہمارے اوپر ضروری ہو جائے گا تو علم کا جو باب ہے یہ ہمیشہ کھلا رہے گا حصول علم کا باب ہمیشہ کھلا رہے گا اور ہم اپنی زندگی میں جب بھی کوئی مسئلہ پیش آئے گا اس کے بارے میں علم دین حاصل کر کے اس پر عمل کرنے کی کوشش کرے گا تو ہماری پہلی نیت یہ کہ چونکہ ہم پر علم دین کا حاصل کرنا فرض ہے اس لیے ہم اس فرض کی ادائیگی کرنے کے لیے یہاں پر موجود ہیں دوسرے نمبر پہ علم دین ہے علم عبادت ہے دین بھی اللہ کے لیے اور عبادت بھی اللہ کے لیے تو ہم علم دین خالص اللہ عز و کی رضا کے لیے حاصل کریں گے خالصتا رضا کے لیے حاصل کریں گے سرکار تو عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا جو چیز اللہ عز و کی رضا کے لیے حاصل کی جاتی ہے جو چیز اللہ عز کی رضا کے لیے حاصل کی جاتی ہے اسے جو شخص اس لیے حاصل کرے کہ اسے دنیا مل جائے اللہ کی رضا کے لیے حاصل کی جانے والی چیز میں جو شخص یہ نیت کرے کہ اسے دنیا مل جائے قیامت کے دن جنت کی خوشبو بھی نصیب نہ ہوگی تو علم دین میں نیت خالی اللہ اللہ کی رضا کی ہونی چاہیے یہاں پر بہت سے لوگوں کی بہت سی نیتیں ہو سکتی ہیں ہر ایک کی نیت اچھی یا بری یہ اس کے ساتھ ہے ہر ایک کی نیت اچھی یا بری یہ اس کے ساتھ ہے حدیث مبارک میں وہ مہاجر کا واقعہ موجود ہے کہ ہجرت ہی تو اب اس کی ہجرت میں اچھی نیت نہ تھی تو اسی پر فرمایا گیا کہ جس نے اللہ اور اللہ کے رسول کے لیے ہجرت کی تو اس کی ہجرت اللہ اور اللہ کے رسول کے لیے ہے اور جس نے عورت کو حاصل کرنے کے لیے ہجرت کی کہ چونکہ وہ عورت وہاں پر ہے لہذا میں ہجرت کر کے جا رہا ہوں یا مال دنیا حاصل کرنے کے لیے ہجرت کی تو اس کی ہجرت اسی کام کے لیے ہے جس کی اس نے نیت کی تو یہاں پر ہمارے آنے میں اچھی نیتیں بھی ہو سکتی ہیں اور کسی کی خراب نیت بھی ہو سکتی ہے تو اپنی نیت کی اصلاح کرنا یہ ہر ایک پر جدا جدا لازم ہے تو ہم یہ نیت کریں گے کہ ہم خالصتاَََ اللہ عزوجل کی رضا کے لیے یہاں پر موجود ہیں اور یہ ہمارا کام جو ہے یہ سنت ہے اور یہ پیروی ہے اصحاب صفہ کی جو مدینہ منورہ میں مسجد نبوی شریف میں سرکار دعالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم سے علم حاصل کرتے اور پھر آپس میں بیٹھ کر تکرار کیا کرتے تھے تو وہ علم جو وہ حاصل کرتے تھے اس میں اس کی تفصیلات موجود ہیں حدیث مبارکہ کے اندر کہ قرآن پاک کی آیتیں سیکھتے قرآن پاک سیکھتے یا جو ہے وہ مسائل سیکھتے تو مسائل سیکھنا قرآن پاک سیکھنا مسجد میں بیٹھنا یہ سرکار دعالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی مبارک زندگی کا معمول تھا دوسری نیت تھی کہ ہم اللہ وجل کی رضا کے لیے علم حاصل کریں گے تیسری نیت جس پر ابھی میں نے کلام کیا کہ ہم ہمیشہ علم حاصل کرتے رہیں گے اور صرف چند دنوں پر جا کر اسے روک نہیں دیں گے اب جب ہم ہمیشہ علم حاصل کرنے کی نیت کریں گے تو ہمارا خواب بھی ہمیشہ کی نیت کے حساب سے ملے گا اگر ہماری یہ نیت ہے کہ ہم مرتے دم تک علم حاصل کریں گے تو اللہ تبارک وطالیہ تعالی ہمیں ثوابی اسی کے مطابق عطا فرمائے تو ہم یہ نیت کریں کہ ہم ہمیشہ علم حاصل کرتے رہیں گے اور یہ کمال ایمان کی نشانی سرکار دو عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا فرمایا کہ دو حریس دو لالچی دو حریس کبھی آسودہ نہیں ہوتے سیر نہیں ہوتے نمبر ایک علم کا ہریس علم کا ہریس کہ علم سے کبھی اس کا پیٹ نہ بھرے گا علم کا ہریس کبھی علم سے آسودہ سیر نہیں ہوتا علم کی طلب ہمیشہ اس کے دل میں موجود رہتی اور فرمایا کہ دوسرا دنیا کا لالچی کہ دنیا کا لالچی بھی کبھی آسودہ نہیں ہوتا جتنا جتنی دنیا ملتی رہے گی اس کی ہرس بڑھتی رہے گی اور اس کی ہرس کبھی ختم نہیں ہوگی تو دو حریص کبھی آسودہ نہیں ہوتے ایک علم کا حریث اور ایک دنیا کا حریث اور ہم ان شاء علم کے حریث بننے کی کوشش کریں ہم علم کے حریث بنیں گے دنیا کے حریث ہم نہیں بنیں گے کہ دنیا کی ہرس قبر کی مٹی ہی پورا کرتی ہے اور دوسری عدیث مبارک ہے سرکار دو عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ مومن کبھی خیر سے آسودہ نہیں ہوتا مومن کبھی خیر یعنی علم سے آسودہ نہیں ہوتا یہاں تک کہ اس کی انتہا جنت پہ ہوتی یہاں تک کہ اس کی انتہا جنت پہ ہوتی تو ہم ہمیشہ علم سیکھتے رہیں چوتھی نیت علم سیکھ کر اس پر عمل بھی کریں گے علم سیکھ کر اس پر عمل بھی کریں گے کہ ہم جو علم سیکھنے آئے ہیں یہ فرض علم ہے اور فرض علم میں بقصد وہ صورتیں ہیں کہ جہاں عمل بھی فرض ہے جیسے گناہوں کے بارے میں علم اب گناہوں کے بارے میں علم حاصل کرنا فرض تو گناہوں سے بچنا وہ بھی فرض صحیح عقائد کے بارے میں علم حاصل کرنا فرض اور صحیح عقیدہ رکھنا یہ بھی فرض اسی طریقے سے نماز کے فرائض شرائط مفصدات ان کا سیکھنا فرض اور نماز کی شرائط اور فرائض کا خیال رکھنا یہ بھی فرض اس کے مفصدات سے بچنا یہ بھی فرض تو یوں ہمارے علم کے بہت سے پہلو وہ ہیں کہ جن میں عمل کرنا بھی ہمارے اوپر فرض ہے تو ہم جو سیکھیں گے اس پر عمل بھی کریں گے حضرت زیاد بن لبیت رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ ایک مرتبہ سرکار دو عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے کسی بات کا تذکرہ فرمایا کہ یہ بات تب ہوگی جب علم جاتا رہے گا تو زیاد بن المید فرماتے ہیں کہ میں نے عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یہ کیسے ہوگا کہ علم ہی جاتا رہے گا کیونکہ ہم قرآن پڑھتے ہیں اپنی اولاد کو پڑھائیں گے ہماری اولاد اپنی اولاد کو پڑھائے گی وہ اپنی اولاد کو پڑھائیں گے یوں یہ علم سیکھنے کا سلسلہ قیامت تک چلتا رہے گا تو علم چلا جائے گا یہ کب ہوگا سرکار دعالم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمائے کہ اے زیاد تجھے تیری ماں روئے میں تو تجھے بڑا فقی سمجھتا تھا میں تو تجھے بڑا سمجھدار سمجھتا تھا تو خلاصہ یہ کہ تم نے یہ کیا بات کر دی کہ علم کب جاتا رہے گا فرمایا کیا بنی اسرائیل کو تورات اور انجیل نہ دیے گئے اور کیا انہیں اس کا علم نہ تھا علم جاتے رہنے کا مطلب یہ تھا کہ انہوں نے تورات اور انجیل کا علم تو حاصل کیا تھا مگر اس پر عمل نہیں کیا تھا تو علم جاتے رہنے کا مطلب ایک یہ کہ علم تو حاصل کیا جائے گا مگر اس پر عمل نہیں کیا جائے گا تو یہ بھی علم کا زوال اور یہ بھی علم کا چلا جانا ہے اور حضرت امام حسن بصری رحمتہ اللہ علیہ ارشاد فرماتے ہیں کہ اللہ عزوجل کے نزدیک سب سے برا مرتبہ سب سے برا مرتبہ اس عالم کا ہے جو اپنے علم سے نفع نہیں اٹھاتا اس عالم کا ہے جو اپنے علم سے نفع نہیں اٹھاتا تو عالم سے مراد ضروری نہیں ہے کہ وہ بہت بڑا عالم ہو جو مسئلہ سیکھنے والا ہے وہ اس مسئلے کا علم رکھنے والا ہے ہم سیکھ رہے ہیں ہم علم حاصل کر رہے ہیں اب اس علم سے اگر ہمیں نفع نہیں ہوتا تو اس وعید کے اندر داخلہ ہے کہ اللہ کے بارگاہ میں سب سے برا عالم وہ ہے جو اپنے علم سے نفع حاصل نہیں کرتا اب نفع کیا نہیں ہم نے گناہوں کے بارے میں سیکھا اس گنا کی یہ تعریف ہے اس کی یہ پہچان ہے اس کی یہ علامات ہیں اس سے بچنے کا طریقہ یہ ہے اس کا تدارک یوں کیا جاتا ہے یہ سارا ہم نے سیکھ تو لیا مگر عمل نہ کیا اس سے نفع حاصل نہ کیا علم کا نفع اس پہ عمل کرنا ہے تو علم حاصل کیا مگر اس پر عمل نہ کیا تو یہ اس علم سے نفع نہ اٹھایا اور یہ اس وعید کے اندر داخل اسی طرح نماز کے مسائل ہم نے سیکھے لیکن پرواہ نہ کی روزے کے مسائل سیکھے پرواہ نہ کی کاروبار کے مسائل سیکھے لیکن جب مارکیٹ میں گئے تو جا کے کہا کہ یار کاروبار تو ایسے ہی ہوتا ہے جیسے مارکیٹ میں چل رہے ہیں تو یہ علم تو حاصل کیا مگر علم سے نفع نہ اٹھایا اور جس نے نفع نہ اٹھایا وہ اللہ کی بارگاہ میں سب سے برا تو علم سیکھنا بھی ہے اور اس پر ہم نے عمل بھی کرنا ہے ایک اور حدیث مبارک سرکاری عالم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا قیامت کے دن سب سے زیادہ حسرت اس شخص کو ہوگی جسے علم سیکھنے کا موقع ملا اور اس نے علم حاصل نہ کیا علم سیکھنے کا موقع ملا اور اس نے علم حاصل نہ کیا اور سب سے زیادہ حسرت اس شخص کو ہوگی جس نے علم حاصل کیا اور اس کے علم سے دوسروں نے نفع اٹھایا لیکن اس نے نفع نہ اٹھایا اس کے علم سے دوسروں نے نفع اٹھایا مگر اس نے نفع نہ اٹھایا تو ہمارے علم سے دوسرے تو نفع حاصل کریں لیکن اپنے علم سے ہم نفع حاصل نہ کریں تو یہ ہمارے لیے نہایت ہی حسرت کا باعث ہوگا تو یہ نہ ہو کہ ہم مارکیٹ کے اندر ہم تو مسائل بیان کرتے پھر رہے ہیں کہ بھئی مسئلہ یوں ہے اور خود ہمارا عمل نہ ہو دوسروں کو مسائل بتاتے پھرے نماز کے بارے میں روزے کے بارے میں زکات کے بارے میں کاروبار کے بارے میں حلال و حرام کے بارے میں حسد بشت قبر کینا کے بارے میں دوسروں کو بتاتے پھر رہے ہیں اور ہمارا اپنا عمل اس پر نہ ہو تو یہ وہ ہے کہ قیامت کے دن سب سے زیادہ حسرت اس شخص کو ہوگی کہ جس کے علم سے دوسروں نے نفع اٹھایا لیکن اس نے نفع نہ اٹھایا تو ہماری چوتھی نیت یہ کہ ہم جو سیکھیں گے اس پر عمل بھی کریں گے ٹھیک ہے اور دعوت اسلامی کا جو بنیادی مقصد ہے جو ہمارا بنیادی نعرہ ہے وہ نعرہ ہی یہ ہے کہ مجھے اپنی اور ساری دنیا کے لوگوں کی اصلاح کی کوشش کرنی ہے تو ساری دنیا کے لوگوں کی اصلاح کی کوشش کرنی ہے یہ دوسرے نمبر پہ ہے نا اور پہلے کیا کہ مجھے اپنی تو اپنی پہلے ہے اور ساری دنیا کے لوگوں کی اصلاح جو ہے یہ دوسرے نمبر پہ ہے تو ہم جو سیکھیں گے وہ ہم اس پر عمل بھی کریں گے پانچویں نیت یہ ایک ثواب کی نیت ہے کہ ہم علم حاصل کریں گے تاکہ اس کے ذریعے دین کو زندگی ملے دین کو زندگی ملے کیونکہ جب جہالت بڑھتی ہے تو دین مردہ ہوتا ہے اور جب علم بڑھتا ہے تو دین زندہ ہوتا ہے دین کی زندگی کیا ہے علم کی بقا علم کا حصول علم کا پھیلنا علم کی نشر و اشاد تو سرکار دو عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے کتنی پیاری فضیلت ارشاد فرمائی کہ ہم اس ایک فضیلت کے لیے اگر ساری زندگی علم حاصل کرتے رہیں تو بھی شاید ہماری کوشش زیادہ نہیں ہو تو بھی ہماری کوشش بہت بڑی نہیں ہوگی اگر صرف ایک نیت چلی علم حاصل کرتے رہیں وہ یہ والی ارشاد فرمایا کہ جس کو موت آئی اس حال میں کہ وہ علم طلب کر رہا تھا جس کو موت آئی اس حال میں کہ وہ علم طلب کر رہا تھا اس لیے کہ اسلام کو زندہ کرے اس لیے کہ اسلام کو زندہ کرے اس کو کتنی بڑی فضیلت ملے گی فرمایا جنت میں اس کے اور نبیوں کے درمیان ایک درجے کا فرق ہوگا جنت میں اس کے اور نبیوں کے درمیان ایک درجے کا فرق ہوگا تو جو جس کو مو... اب عمل کیا ہے جسے موت اس حال میں آئی کہ وہ علم حاصل کر رہا تھا اس لیے کہ اسلام کو زندہ کرے تو دو چیزیں ہیں ایک تو یہ ہے کہ علم حاصل کرے موت تک علم حاصل کرے موت تک اور دوسرا علم حاصل کرنے میں نیت یہ ہو کہ اسلام کو زندہ کرے تو فرمایا کہ اس کو مرتبہ یہ ملے گا کہ جنت میں اس کے اور نبیوں کے درمیان ایک درجے کا فرق ہو یعنی نبیوں کا اتنا قرب اس کو ملے گا وہ انبیاء کرام علی السلام کا اتنا مقرب ہوگا تو انشاءاللہ عزوجل اللہ ہم یہ بھی نیت کرتے ہیں کہ موت تک علم حاصل کریں گے اور اسلام کی بقا اور اسلام کے احیاء کے لیے علم حاصل کریں گے <سلام> چھٹی نیت علم حاصل کر کے ہم دوسروں کو سکھائیں گے علم حاصل کر کے ہم دوسروں کو سکھائیں گے کیونکہ علم کے بعد دو کام ہوتے ہیں ایک عمل اور ایک اس کی اشاعت علم سیکھنے کے بعد دو کام ہوتے ہیں علم پر عمل کرنا اور علم کی اشاعت کرنا یہ دو افصل ترین کام ہیں اللہ تعالیٰ, و تعالیٰ قرآن پاک میں ارشاد فرماتا ہے فَلَوْ لَا من مِنْ كُلِّ فِرْقَةٍ مِّنْهُمْ طَائِفَةٌ لِيَتَفَقَّهُ فِي الدِّينِ وَلِيُنذِرُوا قَوْمَهُمْ إِذَا رَجَعُوا إِلَيْهِمْ لَعَلَّهُمْ يَحْوَرُونَ فرمایا کہ کیوں نہ ہوا۔ کہ ان کے ہر گروہ میں سے ایک جماعت نکلے کہ دین کی سمجھ حاصل کرے اور واپس آ کر اپنی قوم کو ڈر سنائے خلاصہ یہ کہ ایسا کیوں نہ ہوا کہ مسلمانوں کی ہر جماعت سے ایک گروہ نکلے اور وہ جا کر علم حاصل کرے اور واپس آ کر ان لوگوں کو علم سکھائے ایسا کیوں نہ ہوا کہ ہر گروہ سے ہر جماعت سے ایک گروہ نکلتا وہ علم سیکھتا اور واپس آ کر انہیں علم سکھاتا تو ہم جو یہاں سیکھنے کے لیے حاضر ہوئے ہیں یہ تو وہ ہے کہ جس کے لیے سب کو نکلنا تھا کیونکہ یہ دو صورتیں ہوتی ہیں فرد فرد عین اور فرد کے فیات فرد عین تو ہر ایک میں فرض ہے تو فارغ یہ ہے کہ چونکہ کم از کم ہم تو آ ہی گئے ہم تو علم سیکھنے کے لیے آ ہی گئے تو اب آیت میں کیا فرمایا تھا کہ علم سیکھیں اور واپس آ کر اپنی قوم کو سکھائے ادا رجاؤ مدا رجاؤ اپنی قوم کو ڈرائیں جب وہ واپس ان کی طرف لوٹ کر آئے تو ہم علم سیکھنے کے لیے یہاں پر موجود ہیں اور اس آیت پر عمل کرتے ہوئے واپس جا کر اپنی قوم کو بھی سکھائیں گے ٹھیک ہے تو قوم سے مراد یہاں پر یہ ہے کہ جو ہمارے متعلقین ہیں جیسے جو کاروباری حضرات ہیں تو وہ اپنے جو ہے وہ کاروباری دائرہ کار کے اندر اپنے اس ایریا کے اندر ہم اپنے خاندان میں جائیں گے تو اپنے خاندان کے اندر علم سکھانے کی کوشش کریں اسی طرح ہماری ایک دوستوں کی گیدرنگ ہے تو ہم اپنی اس گیدرنگ کے اندر علم سکھانے کی کوشش کریں گے اگر ہم ذمہ دار ہیں دعوت اسلامی کے ذمے دار ہیں تو ہم اپنے جو ساتھ والے اور اپنے ماں تہ جو کام کرنے والے ہیں ہم ان کو جا کے علم سکھائیں گے اسی طرح جو کسی دفتر میں ہے یا جو کسی بزنس کے اندر کسی اپر لیول پر ہے تو وہ اپنے نیچے والوں کو جا کے علم سکھائے گا تو یوں ہم اس ایپ میں عمل کریں گے کہ جہاں پر ہم اس علم کو پھیلا سکیں گے ہم وہاں پر جا کر یہ علم پھیلائیں گے ٹھیک ہے تو علم سیکھ کر ہم دوسروں کو بھی سکھائیں گے اور بطور خاص اپنے بیوی بچوں کو سکھانا یہ تو ہمارے فرائض میں سے پرانے پاک میں ارشاد فرمایا یا ایرین آ منو خو ان فسکم اہلی کم اے ایمان والو جہنم کی آگ سے بچاؤ اپنے آپ کو اور اپنے گھر والوں کو اپنے آپ کو اور اپنے گھر والوں کو تو ہم نے خود علم سیکھنا ہے خود سیکھ کر اپنے آپ کو بچانا ہے اور اپنے گھر جا کے سکھانا ہے اور اپنے گھر والوں کو بچانا ہے تو ہم علم سیکھ کر دوسروں کو بھی سکھائیں ساتویں نیت اس میں یہاں بربہار شریعت میں ایک مسئلہ لکھا ہے کہ ایک آدمی اس لیے علم حاصل کرے کہ وہ عمل کرے گا اور دوسرا اس لیے حاصل کرے کہ عمل بھی کرے گا اور دوسروں کو بھی سکھائے گا فرمایا اس دوسرے کا ثواب پہلے والے سے زیادہ ہے جو علم حاصل کرے گا عمل کرے گا اور دوسرا اس لیے حاصل کرے گا کہ عمل بھی کرے گا اور دوسروں کو بھی سکھائے گا تو فرمایا کہ اس دوسرے کا ثواب پہلے سے زیادہ ہے کیونکہ ہم مسائل سیکھیں گے عقائد بھی سیکھیں گے اور عبادات کے بارے میں مسائل کے بارے میں معاملات کے بارے میں اخلاقیات کے بارے میں تو اب یہ سیکھنے کے بعد بعض اوقات تو یہ سیکھنے میں نیت خراب آ جاتی ہے اور بعدوں کا نیت خراب نہیں ہوتی لیکن جب علم آ جاتا ہے تو بندہ خراب ہو جاتا ہے وہ کس طرح کیونکہ ہر شے میں اچھا اور برا پہلو دونوں طرح موجود ہوتے ہیں آدمی کی نیت کی وجہ سے اب وہ کیا کہ ہم نے علم سیکھ لیا اور علم سیکھنے کے بعد اب ہم پڑھ گئے بحث کرنے میں مناظرہ کرنے میں مباحثہ کرنے میں تو یہ ہمارا کام نہیں ہے بحث کرنا مباحثہ کرنا مناظرہ کرنا مسائل کے اوپر ایک دوسرے سے جھگڑا کرنا یہ ہمارا کام نہیں یہ اس کا کام ہے کہ جس کا علم کامل ہے نیج صحیح ہے اور ضرورت موجود ہے علم کامل ہے نیج صحیح ہے اور ضرورت موجود ہے یہ اس کا کام ہے کہ وہ مسائل پہ بحث کرے ہمارا کام علم سیکھ کر کرنا نہیں تو اب یہ نہ ہو کہ ہم نے مسائل سیکھے تو پہلے نمبر پر جا کے اپنے امام کے خلاف اعلان جہاد کر دیا کہ امام صاحب آپ کا یہ غلط آپ کا وہ غلط آپ کا اس طرح غلط آپ کا اس طرح غلط بحث نہیں کرنے جہاں پر سمجھانے کی صحیح صورت موجود ہے تو حکمت اور معاہدائے ہاسنہ کے ساتھ ہم وہاں پر کلام کریں گے لیکن بحث نہیں ہے کہ ہم منوا کے چھوڑیں اسی طرح مارکیٹ میں بیٹھے ہوئے اب دو کاروباری مل گئے یا گلی میں بیٹھے ہوئے دو دوست مل گئے اب مسائل بے بحثر ہو گئے اب دو مسئلے تو پتہ تھے وہ تو بتا دیے اور 100 نہیں پتہ دیے۔ دو بتا تھے اور سو نہیں بتا تھے دو کے بعد بحث ہے وہ سو کے بارے میں چڑھ گئی اب اس کے بارے میں جو تیر تکے مارنا شروع کیے جو ادھر کی ادھر کی جو اپنی طرف سے قیاس کر کے اشتہار کر کے سنانا شروع کیے تو یہ سلسلہ شروع ہو گیا تو یہ بحث کرنا جو ہے یہ ہمارے لیے سخت مضر ہے اگر علم ہی اس لیے حاصل کرے پھر تو بڑی سخت وعید ہے حدیث مبارک نے سرکاری دعان صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا جس نے علم اس لیے حاصل کیا علماء سے مقابلہ کرے گا جس نے علم اسریہ حاصل کیا کہ علما سے مقابلہ کرے گا اور جاہلوں سے جھگڑا کرے گا یا اس لیے کہ لوگوں کو اپنی طرف متوجہ کرے گا اللہ تبارک و تعالی اسے جہنم میں داخل کرے گا تین چیزیں ارشاد فرمائے نمبر ایک علم اسریہ لیے سیکھے کہ علماء سے مقابلہ کرے گا نمبر دو علم اس لیے حاصل کرے کہ جاہلوں سے جھگڑا کرے گا اور نمبر تین علم اس لیے حاصل کرے کہ لوگوں کو اپنی طرح متوجہ کرے گا تو فرمایا کہ جس نے اس نیت سے علم حاصل کیا اللہ تبارک کا بطالہ اسے جہنم میں داخل کرے تو نمبر ایک علماء سے مقابلہ نہیں کرنا نمبر دو جاہلوں سے جھگڑا نہیں کرنا جاہلوں سے مراد خود ہم تقریباً بنتے ہیں کہ ہماری ہی اس میں آتی ہے جو جو عوام ہے کہ ہم جو آلیم نہیں ہے اس کے ساتھ جگڑا کرتے پھر ہیں اور تیسرے نمبر پہ کہ علم کے ذریعے دوسروں کو اپنی طرف مائل کرنا اب وہ کیا کہ اب بیٹھے ہوئے ایک دو مسئلے اس لیے چھیڑ دیے کہ لوگوں کو پتا چلے کہ مجھے بہت علم ہے مجھے مسائل پتا ہیں میں نے سیکھا ہوا ہے تو اب یہ ہے لوگوں کو اپنی طرح متوجہ کرنا تو لوگوں کو اپنی طرح متوجہ کرنے کے لیے علم سیکھنا بھی وعید کا سبب ہے تو تین چیزیں یہاں پر بیان فرمائی تو ہماری بنیادی نیت یہ ہے کہ ہم علم سیکھ کر دوسروں سے بحث نہیں کریں گے عمل کریں گے مسئلہ دوسرے تک پہنچا دیں گے اگر دوسرا بحث کرے گا تو پھر ہم خاموشی اختیار کریں گے پھر اس کو یہ کہیں گے کہ جو مسئلہ میں نے سیکھا وہ میں نے عرض کر دیا اب مزید تفصیل کے لیے اب علماء سے رابطہ کر لیں اور یہ مسئلہ شرعی عرض کر دوں کہ عام آدمی کے لیے مسائل میں بحث کرنا ہی حرام عام آدمی کے لیے مسائل میں بحث کرنا ہی حرام جیسے مثال کے طور پہ عقائد کا مسئلہ ہے اب ہمیں ایک عقیدے کا پتا ہے وہ ہم نے یاد کر لیا اب اس پہ بحث شروع کر دی اب عقیدے میں آگے پچاس قسم کی تفصیلات ہوتی ہیں. اب وہ جو تفصیلات شروع ہوتی ہیں پھر ہمیں پتہ نہیں ہوتا اب ہم بعض اوقات ایسی ایسی باتوں پر اتنے اتنے سخت فتوے دے رہے ہوتے ہیں کہ اللہ وہاں پر وہ وعید صادق آتی ہے کہ جس نے اپنے مسلمان بھائی کو کافر کہا تو کفر اس کی طرف لوٹ آئے تو جن مسائل کی ہمیں تفصیلات بتا نہیں جیسے کفریات کے بارے میں علم حاصل کر لیا اب جو پڑھ لیا وہ تو صحیح ہے لیکن وہ جو پڑھنے کے آگے کا مرحلہ ہے جو نہیں پڑھا ہوا اور وہ سامنے آ گیا اور اس کو ہم سمجھ کے بیٹھے ہوئے کہ یہ بھی کفر ہے اب اس میں ایسے ایسے واقعات ہیں اب وہ بہت زیادہ تفصیل ہو جائے گی اس کی تو ورنہ اس طرح کے واقعات پیش آتے ہیں کہ ایک نے دوسرے کو کہا کہ تو نے یہ جو کیا ہے یہ تو کفر کیا دلیل کیا دلیل فلاں مسئلہ اب فلاں مسئلہ آسمان پہ بیٹھا ہوا اور یہ جو مسئلہ یہ زمین کے اوپر ہے اور وہاں سے وہاں پر قیاس کر کے سامنے والوں کے کیا سے کیا کر دیا تو ہم مسائل سیکھیں گے لیکن مسائل سیکھ کر ہم بحث نہیں کریں گے مسائل سیکھ کر بحث نہیں کریں گے آٹھویں نیت آٹھویں نیت, آٹھوی نیت اسی ساتویں کے قریب قریب ہے کہ مسائل سیکھ کر ہم فتوے نہیں دیں گے مسائل سیکھ کر ہم فتوے نہیں دیں گے فتوی دینا جن کا کام ہے یہ وہی دیں گے ہم مسائل سیکھ کر جو ہے وہ فتوے نہیں دیں گے جو مسئلہ معلوم مسئلہ معلوم ہونے کا مطلب یہ ہوا کہ ہم نے کوئی چیز دیکھی تو اس کے بارے میں یہ کہہ دیا کہ یار میں نے مسئلہ یوں پڑھا ہے آپ تحقیق کر لیں یہ نہیں ہے کہ اب ایک بطور خاص ایک صورت پیش آئے کوئی صورت کے بارے میں پوچھ رہا ہے اور ہم وہاں پر اس کو وہ صورت بتا رہے مسائل کے بارے میں یہ جو صورت ہے فتوا دینے کی یہ اتنا نازک کام ہوتا ہے اتنا نازک کام ہوتا ہے کہ اس کی میں تفصیلات بھی ارج کروں گا تو شاید یہ سمجھنے میں نہ آئے کہ فتوا دینا اتنا مشکل کام ہے اعلی حضرت علیہ رحمٰ نے نو سال تک فتویٰ نویسی سیکھی نو سال تک اس کے بعد جا کر آپ انفرادی طور پر فتوا دینا شروع کیا یعنی پہلے فتوا لکھتے تھے تو اپنے والد گرامی کو چیک کراتے تھے اور اس کے بعد پھر جو ہے وہ فتوا جاری ہوتا تھا نو سال سیکھنے کے بعد آپ نے جدا گانا فتوا دینا شروع کیا فتوا دینا اتنا باریک اور اتنا نازک مرحلہ ہوتا ہے حلال و حرام کا مسئلہ ہوتا ہے ایک آدمی مسئلہ پوچھ رہا ہے اب ہمیں مسئلہ پوری طرح پتا نہیں ہے آدھا پتا ہے آدھا اپنی طرف سے ملایا اور ہم نے بیان کر دیا اور اس کے حلال کا حرام کر دیا یا اس کے حرام کا حلال کر دیا وہ ہم سے یہ سمجھ کے بیٹھا ہوا اب اس کا نتیجہ کیا ہوگا وہ ساری زندگی عمل کر کے وہ شاید اتنا گناہ گار نہیں ہوگا جتنا ہم ہو رہے ہوں گے کیونکہ اگر تو اس نے پوچھنے میں سستی کی کہ اس نے خود ہی عالم سے نہیں پوچھا تو یہ تو اس کا قصور ہے لیکن اگر وہ کسی کو عالم سمجھ رہا تھا اور وہ عالم تھا نہیں اب اگر وہ اس سے پوچھ کر عمل کر رہا ہے تو یہ جو بیان کرنے والا ہے یہ گناگار ہوگا وہ پوچھنے والا تو اپنی جگہ سے صحیح چل رہا ہے اس پر گناہ نہیں ہوگا کہ اس نے اپنی طرف سے پوچھ کر مسئلے پر عمل کیا یہ مسئلہ بتانے والا گناگار ہو رہا ہوگا جبکہ یہ بیان کرنے کا اہل نہ ہو تو اس لیے علم سیکھ کر ہم عمل کریں گے وہ علم دوسروں تک پہنچائیں گے لیکن نت نئی صورتیں اپنے ذہن سے بنا کر یا نئی نئی صورتیں پیش آئیں اور ان کو سن کر ہم اپنی طرف سے جواب نہیں دیں گے ہم اپنی طرف سے جواب نہیں دیں گے نواں مسئلہ یہ کورس کر کے یا اس کے علاوہ علم حاصل کرتے ہوئے ہم علماء سے بے نیاز نہیں ہوں گے علماء سے بے نیاز نہیں ہوں گے حدیث مبارک میں ہے فرمایا کہ علماء کی مسل یہ ہے جیسے آسمان میں ستارے جن سے خشکی اور سمندر کی تاریخیوں میں راستہ پتہ چلتا ہے اگر ستارے مٹ جائیں تو راستہ چلنے والے بھٹک جائیں گے تو علماء سے بے نیازی نہیں ہوگی یہ نہیں ہے کہ ہم نے سیکھ لیا تو اب ہم کیا کہ ہم تو پورے ہو گئے اب ہمیں سیکھنے کی ضرورت نہیں ہے علماء سے مسائل پوچھنے کی ساری زندگی ضرورت پڑے گی ساری زندگی آپ یہ 63 دن کی بجائے 6300 دن بھی کورس کر لیں اس کے بعد بھی آپ کو علماء سے پوچھنے کی ضرورت پڑے گی تو اس لیے ہم یہ سیکھنے کے بعد علماء سے مستغنی نہیں ہوں گے بلکہ جو اہل حق صحیح العقدہ مستند علماء ہے اپنے پیش آنے والے مسائل ان سے پوچھتے رہیں ایک اہم کام ہے جو ہمارے 63 دن کو محیط ہے وہ یہ ہے کہ ہم یہاں پر لکھ رہے ہیں سن رہے ہیں اب بعد وقت کیا ہوتا ہے کہ ہماری توجہ تھوڑی بہت ادھر ادھر ہو جاتی لکھنے لگتے ہیں تو اب سننے والی توجہ ہماری جو ہے وہ ہٹ جاتی ہے تو اب یہ نہ ہو کہ ہم مسئلہ بیان کچھ اور کیا جائے اور ہم سمجھے ہوئے کچھ اور ہو مسئلہ بیان کچھ اور کیا جائے اور ہم سمجھے ہوئے کچھ اور ہو تو اس کا علاج ضروری ہے تو اب اس کا حل یہ ہے جس کے لیے ہو سکے وہ یہ کہ آپ ماشاءاللہ بہت سے اسلامی بھائی وہ ہوتے ہیں کہ جو آپ کے اندر جائے جو, جو اکٹھے آتے ہیں پانچ پانچ چھ چھ ایک مسجد سے ایک حلقے سے ایک علاقے سے اسلامی بھائی تشریف لائیں ان کو جب موقع ملے ہاں اس درجے کے بعد یہ دو گھنٹے کے سیشن کے بعد اور یا پھر شام میں یا دوپہر میں جب بھی ان کو وقت ملے یہ اپنا لکھا ہوا اور اپنا سیکھا ہوا ایک دوسرے سے تکرار کریں کہ پانچ اسلامی بھائی یا دو اسلامی بھائی یا چھ اسلامی بھائی بیٹھ جائیں اور آپس میں کریں کہ بھائی آج ہم نے جو سیکھا ہے اس کی دوہرائی کر لیں پہلا مسئلہ یہ سیکھا دوسرا یہ سیکھا اب وہ سات والا بول دے گا نہیں دوسرا نہیں یہ تیسرا تھا دوسرا وہ تھا وہ تم سے رہ گیا اب وہ دوسرا بتا دے گا اب وہ تیسرا یہ بتائے بتا چوتھا کوئی اور بتا دے گا پانچواں کوئی اور بتا دے گا پھر اس میں ایک تو یہ ہے کہ سارے کے سارے مسئلوں کی دہرائی ہو جائے گی کوئی رہ نہیں جائے گا اور دوسرا یہ ہوگا کہ بعض اوقات ایک نے مسئلہ ہی کچھ اور لکھ لیا ہو کہ مسئلہ بیان کچھ اور کیا گیا اور اس نے لکھ کچھ اور لیا اب وہ دوسرے نے صحیح لکھا ہوگا دوسرے نے نہیں تو تیسرے نے صحیح لکھا ہوگا تیسرے نے نہیں تو چوتھے نے صحیح لکھا ہوگا تو یوں جو وہ چار پانچ آپس میں مل کر تکرار کریں گے حلقوں کے اندر اس کا فائدہ یہ ہوگا کہ مسئلے کی پوری طرح تنقید ہو جائے گی اور وہ مسئلہ صحیح طریقے سے سارے کے سارے یاد کر لیں تو اگر ہم یہ طریقہ اختیار کریں گے تو ان شاء ہمارا سیکھنا جو ہے یہ نہایت مضبوط ہوگا اور ہمیں صحیح طریقے سے یاد بھی رہے گا جی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 اگر ہم یہ طریقہ اختیار کریں گے تو انشاءاللہ عزوجل ہمارا سیکھنا جو ہے یہ نہایت مضبوط ہوگا اور ہمیں صحیح طریقے سے یاد بھی رہے گا قرآن پاک سیکھنا اس کا کچھ حصہ سیکھنا اتنا ہی فرض ہے جتنا ہمارے لیے نماز پڑھنا فرض جتنا ہمارے لیے روزہ رکھنا فرض جتنا ہمارے لیے زکوات فرض ہونے کی صورت میں زکات ادا کرنا فرض وجہ یہ کہ قرآن پاک اگر صحیح طریقے سے نہ سیکھا تو اسے خرابی کیا لازم آئے گی اس کی میں آپ کو صرف دو تین مثالیں ارض کرتا ہوں قرآن بات پڑھنے کے اندر جو غلطی ہے وہ دو طرح سے ہو سکتی کئی طرح سے ہو سکتی ہے لیکن دو بنیادی چیزیں یا تو اس کی حرکات بدل جائیں ایرا بدل جائے زبر کی جگہ زیر پڑھ دیا زیر کی جگہ ضمہ پڑھ دیا پیش پڑھ دی اور یا یہ ہے کہ مخارج صحیح طریقے سے ادا نہ ہو تو حرف بدل جائے سواد کو صحیح طریقے سے ادا نہ کیا تو سین بن جائے گا وعد کو صحیح طریقے سے ادا نہ کیا تو غال بن جائے گا وعد کو صحیح طریقے سے ادا نہ کیا تو دال بن جائے گا تو یوں جو ہے فا صحیح طریقے سے ادا نہ کری تو سین بن سکتی ہے سین کو صحیح ادا نہ کیا تو فا سواد دونوں میں کوئی بھی بن سکتا ہے تو یہ دو طرح کی غلطیاں بہت زیادہ ہیں حرکات کی غلطی اور مخارج کی غلطی حرکات کی غلطی سے مانا کتنا بدل جاتا ہے اب آپ یہ دیکھیں پرانے باقی آئٹم وارکا ہے افا آ دام رب باہو افا آ آدم, آدم نے اپنے رب کی فرما برداری نہ کی جو ایک خاص اس پیرائے کے اندر ہے اب اس میں اگر اے بدل دے اراب بدل کر پڑا تو مانا یہ بنایا گیا کہ اللہ نے آدم کی نافرمانی کی اللہ نے آدم کی نافرمانی یعنی مانا کیا تھا اور بنا کیا اور ہوا کیوں کہ اعراب حرکات کے اندر غلطی کی دوسری ایک مثال جو ابھی میں نے آئے مبارکہ پڑھی شروع میں پڑی تھی ان نما یک اللہ عباد ہل اللہ سے اس کے بندوں میں علماء ہی ڈرتے اللہ سے اس کے بندوں میں علماء ہی ڈرتے ہیں اگر اس کا اعراب بدلا اگر اس کا عراب بدلا تو مانا یہ بنے گا کہ اللہ اپنے بندوں میں سے علماء سے ڈرتا ہے یہ حرکات بدلنے کا نتیجہ جہاں فتح پڑھنا تھا وہ ذمہ کر دیا اور جہاں ضمہ پڑھنا تھا وہاں فتح کر دیا یعنی زبر کی جگہ پیش کر دی اور پیش کی جگہ زبر کر دی تو معنی ہی بدل گیا کہ بندوں میں علماء اللہ سے ڈرتے ہیں اور یہاں معنی الٹ یہ بنے گا کہ اللہ تعالیٰ اپنے بندوں میں سے علماء سے ڈرتا ہے کتنا مانا تبدیل ہوا اور یہ نتیجہ کس کا ہوا کہ قرآن پاک صحیح طریقے سے نہ سیکھا یہ ایک مفوم بیان کیا اسی آیت کے اسی ترجمے میں اور بھی تراجم موجود ہے لیکن جو ایک علماء نے مانا بیان کیا وہ یہاں عرض کیا اسی طرح ہم سورہ فاتحہ بڑھتے ہیں سورہ فاتحہ میں ہم بڑھتے ہیں شراف الگینتا اللہ ہمیں ان لوگوں کے راستے پر چلا جن پر تو نے انعام کیا جن پر تو نے انعام کیا ان کے راستے پر چلا اب یہاں پر انامتا ال پا پر زبر ہے اگر یہ تا کے اوپر پیش پڑھ دی تو مانا یہ بنے گا کہ الہ ان لوگوں کے راستے پر چلا جن پر میں نے انعام کیا جن پر تو نے انعام کیا اس کا مانا بنے گا جن پر میں نے انعام کیا تو یہ ہے حرکات کی غلطی کا نتیجہ اسی طرح مخارج بدلے تو مانا کتنا بدلتا ہے ہم پڑھتے ہیں کل ہوگل خوف کے ساتھ گول خوف اس کا معنی ہے کہ اے محبوب تم کہو تم فرما دو وہ اللہ ایک ہے تم فرما دو وہ اللہ ایک ہے اب اس خوف کو پڑ کر کے نہ پڑا پڑ کر کے نہ پڑا اور اس کو باریک پڑا تو یہ بن جائے گا کل وہ قف ڈنڈے والا حکام والا اب اس کا معنی بنے گا کہ اے محبوب تم کھالو لو کا معنی کہو اور کل کا معنی کھالو تو اب یہ فرق کہاں پر آیا کہ مخرج صحیح طریقے سے ادا نہ کیا جو اس کی صفات لازمہ تھی وہ صحیح طریقے سے ادا نہ کی تو معنی کتنا بدلے گا اسی طرح دوسری مثال پرانے بعد میں کئی جگہ پر یہ لفظ ہے قالا کال قول اللہ فاصقین اللہ نے فرمایا قال اللہ اللہ نے فرمایا کال ال رسول نے فرمایا اب یہ جو قالا ہے خوف کے ساتھ اگر اس کو صحیح طریقے سے ادا نہ کیا تو یہ بن جائے گا تالا کاف ڈنڈے والا اس کا معنی بنے گا تولنا اب کال اللہ اس کا معنی اللہ نے فرمایا اور کال اللہ کا معنی اللہ نے تولا وزن کیا تو اب یہ معنی بدل گیا معنی فاسد ہو گیا معنی فاسد ہوگا نماز ہی فاسد ہو جائے گا تو یہ قرآن پاک نہ سیکھنے کا نتیجہ مخارج اور صفات کو نہ سیکھنے کا نتیجہ اسی طرح ہم پڑھتے ہیں اللہ صومد. اللہ صومد. کیا ترجمہ ہے اس کا اللہ بے نیاز ہے اللہ بے نیاز ہے. اگر سعود کو صحیح طریقے سے ادا نہ کیا سود کو اور اس کو پڑا سین جیسے صحیح ادا جس نے صحیح نہیں سیکھا ہوتا وہ یوں پڑھتا ہے اب وہ پڑھے گا اللہ اسمد اب سمدھ کا من ہوتا ہے حیران پریشان حیران پریشان اب اللہ اسمد کا مطلب اللہ بے نیاز ہے اور دوسرا معنی بنے گا حیران پریشان ہے کتنا معنی بدلا تو یہ نتیجہ کس کا کہ تجوید صحیح طریقے سے نہ سیکھی قرآن پاک صحیح پڑھنا نہ سیکھا نماز میں اس طریقے سے پڑھا تو نماز فاسد نماز ٹوٹ جائے گی کیونکہ مانا کفری ہو گیا معنی فاسد ہو گیا نماز ٹوٹ جائے گی تو یہ مخرج بدلنے سے یہ معنی کے اندر فرق نماز شروع کرتے ہوئے ہم پڑھتے الحمد للہ رب الحمد تمام تاریخیں اللہ کے لیے حمد کا معنی تعریف ہا ہا کے ساتھ اب اگر ہا کا مخرج صحیح ادا نہ کیا اور جیسے پڑھا جاتا الحمد تو حمد کا ایک معنی ہے موت حمد کا ایک مانا ہے موت اب معنی تھا تمام تاریخیں اللہ کے لیے اور یہ مخرج صحیح ادا نہ کیا تو معنی کتنا بدلا تمام موتیں تو یہ تجوید نہ سیکھنے کا نتیجہ تو اب آپ یہ چند یہ میں نے آپ کو چھ سات مثالیں ارض کی ہیں اس طرح کی بلا مبارک ایک ہزار مثالیں قرآن بات سے دی جا سکتی پرانے بات سے دی جا سکتی تو اب جب معنی میں اتنا فرق آتا ہے اعراب میں غلطی کی وجہ سے تجوید نہ سیکھنے کی وجہ سے مخارج صحیح ادا نہ کرنے کی وجہ سے تو اب یہ بتائیے کہ تجوید سیکھنا فرض ہوگا یا نہیں کہ جس کی وجہ سے ہم بول ہی کیا عجیب و گئی بول رہے ہو تو تجویز اتنی سیکھنا فرض ہے کہ جس کی وجہ سے قرآن پاک کا اتنا حصہ درست ہو جائے کہ جس کے ساتھ نماز ادا ہو سکے جس کے ساتھ نماز ادا ہو سکے تو خداوت اسلامی کے مدرسات المدینہ برائے بالغان میں کل سے نہیں آج سے داخلہ لے لیں آج سے داخلہ لے لیں اور آج سے سیکھنا شروع کر دے کہ جب تک سیکھنے کا سلسلہ جاری رکھیں گے حتی امکان سیکھنے کا سلسلہ جاری رکھیں گے تب تک نماز ہوتی رہے گی اور جب سیکھنے کا سلسلہ موقوف کیا اور صحیح طریقے سے نہ سیکھا اس دن سے نمازیں فاسد ہونا شروع ہو جائیں تو ہم انشاءاللہ عزوجل کوشش کریں گے کہ علم دین حاصل کرنے کے بارے میں جو نیتیں بیان کی گئی ہیں وہ ان نیتوں پر عمل کریں گے ان نیتوں کے مطابق یہ فرد علوم کورس کریں گے اور انشاءاللہ اللہ ازل قرآن پاک صحیح پڑھنا بھی سیکھیں گے عزوجل اللہ عز علی الحبیب صلی اللہ تعالی علام محمد السلام علیکم جی. حضور یہ ارشاد کے اگر تشہد نے اب دہ کی جگہ عبدہو پڑھ دیا تو کیا نماز واجب لیاد ہو جائے گی اش محمد اب دوہ رسول اس کی جگہ پڑھ دیا عبدہو دہ یا و نماز ہو جائے گی البتہ اس طرح پڑھنا جائز نہیں ہے یہ بھارت شریعت کے اندر جہاں پر اعت کا بیان ہے نماز میں کراط میں غلطی کا بیان اس میں جو ہے غالباً پہلا یا دوسرا مسئلہ اسی سے ملتا جلتا بیان کیا گیا السلام علیکم وعلیکم السلام حضور میرا سوال آپ سے یہ ہے کہ ہم کیونکہ عالم دین نہیں ہیں ہم لوگ اسٹوڈینٹس ہیں کراچی یونیورسٹی سے پڑھ رہے ہیں تو ہم جو مسائل یہاں سے سیکھ کر جاتے ہیں اگر ہم کسی کو آگے سکھانا چاہیں تو ہو بہ تو ہمیں اجازت ہے کہ ہم اس کو آگے پیش کر سکیں اور دوسرا کچھ حضرات ایسے جو فیضان مدینہ نہیں آ سکتے ذہن کی وجہ سے یا کسی اور مصروفیت کی وجہ سے تو کیا کوئی ایسی ترکیب بن سکتی ہے کہ ہماری ایک جگہ پہ گیدرنگ ہوتی ہو لوگوں کی قریب میں تو یہاں سے کوئی مبلس کوئی عالم دین وہاں پر کچھ ٹائم دے سکیں اس چیز کو سکھانے کے لیے دو چیزیں ایک تو جو ہم سیکھ رہے ہیں یہ دوسروں کو سکھا سکتے ہیں یا نہیں دوسرا یہ کہ جو آ نہیں سکتے وہ کیا کریں جو ہم یہاں پر سیکھیں گے اس میں ایک نیت ہم نے یہ کی ہے کہ جو سیکھیں گے وہ سکھائیں گے ٹھیک لیکن اس میں احتیاط جو میں نے ارد کی ہے وہ یہ ہے کہ نمبر ایک جتنا آپ نے سیکھا اتنا ہی سکھائیں ایک چیز سیکھی ہے تو دو سکھائیں ایک ہی سکھائیں ایک دوسرے نمبر پہ جو آپ نے سکھانا ہے اس کے بارے میں ویریفیکیشن ہو جائے کہ آپ نے صحیح سیکھا ہے جو آپ نے سیکھا ہے وہ وہی وہ ہے جو بیان کیا گیا یہ نہ ہو کہ بیان کچھ اور کیا گیا اور سیکھا کچھ اور ہے دوسری بات کہ جو یہاں نہیں آ سکتے تو یقیناً بہت سارے ایسے ہوں گے جن کی کوئی مجبوری ہو سکتی کہ نہیں آ سکتے تو ان کے لیے کوئی جا کر سکھائے تو دعوت اسلامی کا کام ہی یہ ہے مدنی قافلے کس لیے ہوتے ہیں اس لیے تو ہے کہ جا کر سیکھیں بھی اور سکھائیں بھی تو اب جا کر سیکھیں اور سکھانے کی ایک صورت تو مدنی قافلے ہیں تو بہت ساری وہ چیزیں جیسے نماز ہے وضو ہے غسل ہے اس سے متعلقہ جو مسائل ہے یہ تو ہمارے مدنی قافلوں کے اندر آ جائیں گے تو جہاں پر آپ یہ سمجھتے ہیں کہ بھائی ہمارے ان ہمارے ان حضرات کو ان اسٹوڈینٹس کو یا ان جو ہے وہ ادارے والوں کو نماز تک کے مسائل نہیں آ رہے تو وہاں تو سب سے پہلے آپ مدنی قافلے کو دعویٰ دیں اور وہ لے کر جائیں تو وہاں پر انشاءاللہ عزوجل پہلے تو ان کو یہ سیکھنے کو ملے گا اور دوسرے نمبر پہ وہاں پر یہ ماحول مزید بنے گا کہ ہمیں کچھ اور بھی سیکھنا ہے اب اس کے بعد یہ ہے کہ وہاں پر مزید سیکھنے کی اور سلسلے شروع کیے جائیں تو اس کے لیے آپ یہاں پر مرکز میں عالمی مدنی مرکز میں جو ہمارے ذمہ داران ہیں آپ ان سے رابطہ کریں تربیت گاہ میں رابطہ فرمائیں تو وہ انشاءاللہ عزوجل اللہ آپ کی صورتحال کو دیکھ کر آپ کی ضرورت کو دیکھ کر اور اپنے طریقہ کار کو دیکھ کر انشاءاللہ اس کا کوئی نہ کوئی مناسب حل ارشاد فرما دیں گے پیارے پیارے اسلامی بھائیوں ابھی تک جو کلام ہوا یہ تمہیدی اور ابتدائی کلام تھا اب انشاءاللہ عزوجل اللہ ہمارے فرد علوم کورس کا پہلا سبق عقیدے کے بارے میں شروع ہوگا عقیدہ کیا ہے اور عقیدے کی اہمیت و ضرورت کیا ہے